اب اللہ منت الرجیم بسم اللہ حضیرہ نمان آج فروری انیس سو اکہتر کی اٹھائیس تاریخ ہے اور سے قرآن کریم کا آغاز سورہ ان کی آئٹ ایک سو اکہتر سے ہو رہا ہے فور اوور ون سیون ون سا ایک ایسی چٹان کا ذکر ہے جو عام طور پر نگاہوں سے اجل رہتی ہے لیکن جس پر دین کی کشتی جس سے ٹکرا کر کٹنا چور ہو جاتی ہے اس سے آپ سوچیے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے جس کا ذکر اس میں آیا ہے آئے دن آپ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں فلاح کتاب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افغس و اطحر پر حملے کیے گئے اس کے خلاف احتجاجات ہوتے ہیں اور پھر وہ بعض اوقات ہنگامہ تیزیوں تک پہنچ جاتے ہیں فسادات بھی ہوتے ہیں یقینا یہ بہت بری بات ہے کسی مذہب کے بانی نہیں کسی اہل مذہب کی واجب الاحترام ہستیوں کے خلاف گستاخی کی کوئی بات ان کی شان میں کسی کسی کی سو ادبی یقیناً سطح انسانیت سے گری ہوئی بات ہے یہ کبھی نہیں کرنی چاہیے ان واجب الاحترام ہستیوں کا تعلق انسان کے نازک صحیح جذبات سے ہوتا ہے ان کے خلاف کچھ کہنے سے جذبات کو ٹھیک لگتی ہے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو تو <تصفح> اس سے پہلے میں ارد کر چکا ہوں کہ اس بات میں ان کے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کسی مذہب کی بانی کے خلاف یہ گستاخی کے کلمات کہہ سکیں جہاں تک ان کے محبوبہ باطل کا تعلق ہے قرآن نے بے تقریب کہا کہ ان کو گالی مت دیا کرو تو جہالت میں تمہارے خدا کو گالی دے دیں گے جہاں تک بامیا نے مذاہب کا تعلق ہے قرآن کریم نے کہا کہ ہر رسول پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے اور رسولوں کے متعلق کہا کہ ہر قوم کی طرف اسکول بھیجے گئے تھے ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے کر دیا ہے اور باقی وہ ہیں جن کا ذکر تو دقت نہیں کیا لیکن اجمالن یہ سمجھ لینا چاہیے بیکنیہ قوم ان ہر قوم کی طرف ایک ہادی آیا تھا تو کس لیے مسلمان اس کی تو اس کا تو بھی نہیں کر سکتا قرآن نے یہ کہا ہے کہ کسی مذہب کے بازی یا اس کی واجب نے احترام حصی یا معذوبہ نے بادل کے خلاف کوئی گستاخی کی بات نہ کہو قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جو اپنے بزرگ ہیں ان کے خلاف کچھ نہ کہو اس لیے کہ اپنے بزوں کے خلاف کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے کوئی بھی اپنے بزرگوں کے خلاف ان کی چھان میں گستافی نہیں کرتا کوئی سو ابھی نہیں کرتا لیکن ان کے متعلق ایک ایسی بات کہی ہے جس کے سلسلے میں میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ وہ ایسی غیر مریض چٹان ہے نگاہوں سے تو ادھر جاتی ہے لیکن اس سے ٹکرا کر है, کی کشتی ہو جاتی ہے کہا یہ ہے کتاب لا تغدو کی جی نے ان کے متعلق مبالخہ نہ کیا کرو اپنے دین میں وبل بات کیا کرو آپ دیکھیے کہ کتنی اہم بات ہے جو قرآن کہہ گیا ہے جسے ہم گستاخی یا سی کہتے ہیں اس سے وہ ہستیاں اپنے مقام سے نیچے آ جاتی ہیں دوسروں کے متعلق مطلب تو قرآن نے کہا کہ کسی بزرگ کسی مذہب کے بزرگ یا دانی کے خلاص ایسی بات نہ کہو جس سے وہ اپنے مقام سے نیچے آ جائے جسے گستافی کہا کرتے ہیں لیکن اپنے بزرگوں یا رسو یا نبی یا دین کے متعلق کہا کہ ان کے لیے مبارکہ مت کرو انہیں ان کی شان سے بڑھائے نہیں تو گویا ان کی شان میں گستاخی نہ کرو اس کے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ نہیں کہا گیا روکا گیا ہے اس چیز سے کہ انہیں ان کی شان سے بڑھائے نہیں یہ روگ جو ہے عربی زبان کے روح سے اگر چیزوں کی مقدار یا قیمت میں تجاوز کیا جائے بڑھایا جائے ان کو اس کی حد سے تو اسے غلط کہتے ہیں اور اگر کسی کو قدر و منزلت میں اس کے مقام کو بڑھایا جائے تو اسے رلوم کہتے ہیں کہا کہ انہیں ان کے مقام سے بڑھائے نہیں یہ جتنے لوگ ہزور نبی کے مسلم والا ہے سمجھن کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف ہنگامہ آرائیاں کرتے ہیں تو احتجاجات کرتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ احتجاج کرنا چاہیے ہنگامہ آرائیاں تو غلط چیز ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں کبھی نہیں لینا چاہیے جو ذمہ دار ایسے ہیں حکومت ہے مندے کچھ ہے ان کی طرف اس بات کو لہ جانا چاہیے لیکن بہرحال احتجاج کرنا چاہیے کہ اس کے جذبات کو ٹھیک لگتی ہے میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ جتنے لوگ اس بات میں اتنا تشدد برتتے ہیں ہنگاموں تک پہنچاتے ہیں فسادات کرتے ہیں پھر رسولہ صلی اللہ علیہ الصم کی شان اقد میں گستاخی کی گئی انہیں ان کے مقام سے گرایا گیا آپ ان کے ماسلوں میں جائیے ان کی مجلسوں میں جائیے مسجدوں میں جائیے بال کے اجتماعات میں جائیے میلاد کی ماسلوں میں جائیے اور وہاں جا کر یہ دیکھیے کہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی شام میں مبالغہ کتنا کیا جاتا ہے اور جتنا زیادہ مطالبہ اس میں کیا جائے اتنا سمجھا جاتا ہے کہ یہ رسول کی محبت میں ڈبا ہوا ہے یعنی اس سے بہت بہت بڑا ثواب کا کام انتہائی عقیدت کی بات تقد کی چیز جیسا میں نے ابھی کہا ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ بڑی محبت کا جو یہ تم کہا جاتا ہے حالانکہ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن پر تقریب سے اور شدت سے کہتا ہے موبائل را نہ کرو اس لیے کہ مبالغہ کرنے سے جسے اس مقام से آگے آپ بڑھاتے ہیں دین بات نہیں رہ سکتا لاطخی دینے کو نہیں اسے اسی مکان پہ رہنے دو میں نے آپ سے ارج کیا تھا کہ عربی زبان میں غلط پیمانے ہوتے ہیں جس شہر کو جس مکان پہ ہونا چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رہنے دینا اب جس شاخ اس کے مکان आप آپ ہٹاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس سے آپ نیچے لے آتے ہیں اسے, اسے تو میں نے کہا کہ سو ادبی ہے قرآن نے یہ نہیں کہا اپنے بزرگوں کے لیے سو ادبی ہے کیا کرو کہ یہ کوئی کرتا نہیں ہے دوسرا یہ ظلم ہے کہ ان کو اس کے مکان سے ہرا کے آگے لے جائے لے جائے انسان جسے بدالوا کہتے ہیں کس کے لیے ایسا نہ کرو اب آپ مذاہب عالم کی تاریخ پر نظر ڈالیے ان کے ہاں جس قدر اعتقادات تصورات نظریات کی خرابیاں نظر آئیں گی وہ مبارکے کی وجہ سے آئیں گی کسی مذہب کے بانی کو لیجئے ان کے متعلق ان کا جو عقیدہ ہوگا ہندو دھرم میں لیجئے تو وہاں تو انہوں نے اوتار بنا لیے اوتار کے نامے کے انکارنیشن یعنی خدا ہی بشکل انسانی دنیا میں آ گیا وہاں سے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا نکائیت میں آئیے تو انہوں نے یا تو مسیح کو اگر کے مسیح کرام کو تشریف کی روح سے خدائی کا बनाया بنایا خود خدا بنایا خدا کا بوٹا بنایا ان کے مقام سے آگے بڑھائے مدوچ میں زرپستیوں کے ہاں بھی نچرا کا یہی مقام انہوں نے رکھا بدھ مچ والے خدا کے تو قائم نہیں ہیں بدھ کی پریکٹس کرتے ہیں اسے ناروت بنایا دنیا کے ہر مذہب والے نے اپنے مذہب کے بانی یا اپنے بزرگوں کو ہمیشہ ان کے مقام کے آگے بڑھایا اور اسی کے دین مذہب میں تبدیل ہو گیا اور ایک اور رسول بھیجنے کی لیے پیش آئی انہوں نے اپنے مذہب کے بانی یا رسول کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دیا تھا اس نے مبالبہ کیا تھا اب آپ اپنے یہاں دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا ہے ان مجالس میں جائیے ان محافظ میں جائیے جہاں بڑے ہی احترام اور تقدس سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنسکار جلیلا ہو رہا ہو اور وہاں دیکھیے کہ آپ کی شان افغص میں کتنا غروب اور مبالغہ کیا جاتا ہے رسول شرک انسانیت کے انتہائی مراج کمال سے ہوتا ہے اسے اگر اس مقام سے ذرا آگے بڑھایا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ادویت کے مقام میں پہنچ جائے گا انسان کے مقام سے اونچا کیے جائے تو اس سے آگے تو پھر خدا کا مقام آتا ہے نا آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی کی شان میں ان نعتوں میں معمد میں منقلوتوں میں ویسے بھی ان کے ذکر میں جہاں بھی اس شبد کے محبت سے جس کا رام شد سے محبت رکھا جاتا ہے ذکر آئے گا آپ کو اس مقام سے آگے بڑھایا جائے گا تو اس کے بعد خدائی صفات کے اندر آپ شامل کریں گے یعنی رسول کو اس کے آگے مقام بڑھانے کے معنی یہ ہے کہ اس کو خدائی صفات میں شامل کیا جائے اور کون سا مقام ہے جو اس سے آگے بڑھایا جائے گا انسانیت کے کمالات میں تو اپنے انتہا پہ وہ پہلے ہی پہنچا ہوا ہوتا ہے اسے جب اس کے مقام سے آگے آپ پہنچائیں گے آگے برا بھی بڑھائیں گے تو آگے تو مقام اور موہیت ہے خداحی کا مقام ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اسے خدا کے مقام یا اس کی حدود میں آپ شامل کر دیتے ہیں جسے کو تو شرک کہا جاتا ہے سوی کے ایک لفظ کے اوپر اس طرح سے آتش بہترہ ہونے والوں کے ہاں دیکھیے کہ اس قسم کی نات منقبت ان کے یہاں عام طور پر یہ پڑی جائیں گی आएंगे میں آئیں گے سر بھنے گے انگوٹھے چھومیں گے آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے نہ جذب ویس کے عالم میں ان چیزوں کو کہیں گے بھی سنیں گے بھی کبھی ذہن میں نہیں آئے گا کہ اس کے مقدم مطلب کو قرآن میں اتنی شدت سے روکا ہوا آپ سنیں گے کہ بڑے اور جوش سے کہا جائے گا کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اس سوال تو قرآن نے خدا کے متعلق کہا ہے اور یہاں خود بھی کہہ دیا کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مستعفی ہو کر اور اس کے بعد جھو مش تمہیں بتائیے آپ تو ذرا سا یہ آپ نے ذرا آگے بڑھایا ان مقام سے تو وہ تو خدائی کے مقام میں پہنچے وہی جو مستوی عرض ہے خدا ہو کر اتر پڑے وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اور اس قسم کی نعتیں کوئی عامی شاعروں کی نہیں ہے بڑے بڑے بزرگوں کے کلام ہیں یہ اور پھر اس قسم کے تلاق میں کہ اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے عرب مگر حقیقت میں این رب ہے تو عرب کو دیکھیے تو این اور رب سے بنتا ہے نا اگر اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں این رب ہے اب اس سے آگے اور کیا کہیں گے کیوں کہ آپ وہی جو مستفیے اچھا خدا ہوتا کر اتر پڑا وہ مدینے میں مستعفی ہوگا پھر اور آگے بڑے شاعروں کے ہفتے کو تیس چارج ہے پوچھو نہیں پھر کیا ہوتا ہے یہاں تو ارب فن این ار لب احد خدا احمد نبی سنسدا رب فرف کے اعتبار سے اس میں نیم ظاہر ہے بس شاعروں کے نزدیک یہ جو حضور جس پیکٹ میں یہاں ہے وہ صبح ہی ہے بس ایک نیم کا پردہ درمیان میں لٹک رہا ہے یہ نیم کا پردہ ہے جسے اٹھا دیا جائے تو اہد میں اور احمد میں کوئی فرق نہیں رہتا بہت بڑے جمیل القدر شاعر ہمارے ہاں کے کہتے ہیں کہ نگاہ آشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ نیم کو اٹھا کر وہ بزمے یشرف میں آ کے بیٹھے ہزاروں کو پر چھپا چھپا کر نگاہ آشد کی دیکھ لیتی ہے پردہ نیم کو اٹھا کر ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ جھوم رہے ہیں وج میں آ رہے ہیں کیا وار کہہ دیا کہا جائے روکا جائے ٹوکا جائے کہ یہ کیوں ہے تو سنئے جواب کیا ملتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ نجف میرا مدینہ ہے نجف حضرت علی قدم اللہ وضح کا جو مقبرہ ہے نجس میرا مدینہ ہے مدینہ میرا کعبہ ہے میں بندہ اور عورتیں ہوں تمت شاہ ہوں یعنی رسول کی امت نہیں امت حضرت علی کی اور رسول کی. رسول کا بندہ میں بندہ اور عورتیں ہوں تمت شاہ ہوں اور جو سمو اور کچھ خاک عرب میں سونے والے کو مجھے معذور رکھ میں مسکے صاحبائے محبت ہوں اللہ ان سے پوچھئے کہ جو باقی مذاہب والوں نے اپنے اپنے رسول کو خدا بنایا تھا اوکار بنایا تھا شان الوہیت کا پیکر بتایا تھا ابن اللہ کہا تھا تو انہوں نے نفرت کی اور کی بنا پہ کہا تھا وہ اگر کہیں کہ ہم مست صاحب آئے محبت ہیں تو شرک ماحول والا کو کرشن کو خدا کا اوتار مانتے ہیں رام کو خدا مانتے ہیں مسیح کو اللہ مانتے ہیں اور جو میں سمجھوں کھا کے ارب تو سمجھوں اور کچھ کھا عرب میں سونے والے کو مجھے معذور رکھ کیوں میں مستح صاحب آئے محبت ہوں اور کرشن کو اوتار کہنے والا جو تھا وہ مستح صاحب آئے محبت نہیں تھا مسیحوں کو خدا ماننے والے مفتے صاحب آئے محبت نہیں ہے مجھے معذور رکھ انہیں معذور نہ رکھ انہیں تو مشرق کو کافر کو جہنم میں جانے والے اور مجھے معذور رکھ نہ مفتے صاحب آئے محبت نے من وہ چاہے کبھی کبھار آتی ہے جسے میں نے کہا صورت حضور کی شان میں اس میں تو اس قدر ہنگامے برپا ہو جاتے اور یہ چیزیں آپ کے یہاں ہر مقدس مجھے ہر متاثر ماحول کے اندر ہوتی فروغ ہوتی ببانگے بہل ہوتی نو اسپیکر پہ ہوتی ہیں جونتے ہیں سار بنتے ہیں سوچا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو مجھے معذور رکھ میں مسجد آئے محبت یہ اس قرآن کو پر ماننے والے ہیں جس میں وہ پڑھتی ہیں لا تک منہ فیس نے مجھے کسی کو اس کے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھو خدا کو خدا کے مقام پہ اس کے رسول کو اس کے مقام پہ بزرگوں کو ان کے مقام پر اپنے اپنے مقام پہ رکھو ان سے گٹاؤ نہیں کہ ان کی شان میں گستاخی ہے بڑاؤ نہیں کہ یہ گزرگ ہے یہ افراد ہے اور جیسا میں نے ہیلپ کیا ہے اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی کوئی نہیں کرتا یہ ولوم تھا ویوہار ایک کرتا تھا اپنے اپنے رسول نبی یا بزرگوں کسان نے جس سے قرآن نے اس طرح سے روکا کہ یہی آج ایک دین اپنے مقام سے گر جاتا ہے غلوم سے روکا گیا اور آپ دیکھیے فرور کی سیرت کی کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھیے سزکار کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے قرآن بار بار یہ کہتا ہے خود کہتا ہے نہیں حضور کی زبانیں اقدس سے یہ کہلواتا ہے کہ کل انا ماں انا بشروم نسل تم ان سے کہہ دو کہ عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ انا ماں کے کیا معنی ہوتے ہیں یعنی اس کے سواؤ کوئی اور حقیقت ہی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں بات صرف یہ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ انا بشروم نسل میں تو تمہاری جیسا ایک انسان ہوں یو عالم تو فرض یہ ہے کہ میری طرف خدا کی طرف سے مجھ پر وہی ہوتی ہے غیر نبی پر وہی نہیں ہوتی وہی ہوتی ہے میں وہاں سے لیتا ہوں اور اسے تم تک پہنچا دیتا ہوں اب اس بات میں ہم سب برابر ہو گئے یا وہی مل گئی خدا کی طرف سے اس مقام میں برابر ہو گئے اس کے علاوہ جو حیثیت ہے بشر المسلطن کہا جائے کہ صاحب سے دیکھیے یہ تو بار بار یہ آیا ہے کہا کہ یہ میرا منتصب المزاجی ہے جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ ابھی یہ بندہ نہ لاہور کریم کہہ رہا ہے زیزان شاعری ہو رہی ہے تو لکھنی سر عام ہو رہے ہیں یہاں اور ایک دفعہ نہیں قرآن کریم نے بار بار وہ دور کے متعلق کہا ایران کر دو کہہ دو ان سے اس لیے کہ وہ صباہ علیم کو یہ معلوم تھا کہ اس کے نام لینے والوں نے بعد میں کیا کرنا ہے اسی لیے اسے دوہرایا گیا بکرار اور اسرار اعلان کرایا گیا کہ پون انا بشروں مشر پن یوہا ادیا لیکن لاسطیز قرآن میں آئے ہزار بار اس کی تعیب کیجیے یہ کچھ کہنے والے وہ اتنا کم بڑھاتے چلے گئے جیسا میں نے ابھی اردو کیا ہے تو وہی جو مستفی عرصۂ خدا ہو کر اتر پڑا وہ ندینے میں مستفا ہو کر تو کیا کر لو یہ وجود جو ہے وہیں تک نہیں کہ ذات رسالت خالص کا کی ہے خدا کی کسی صفت میں کسی کو شریک یعنی وہ چیز جو صرف خدا کے لیے ہے اس میں کسی انسان کو شریک کرنا یہ ہے جسے شرک کہا جاتا ہے بعض صفات خدا بندی تو وہ ہیں کہ جنہیں انسان عبد مومن الحد بشریت اپنے اندر منعقد کر سکتا ہے مسلم خدا رحیم ہے رعوف ہے رازش ہے حلیم ہے خبیر ہے یہ صفات ایسی ہے کہ انسان بشریت کی حد تک اپنے اندر یہ صفات پیدا کر سکتا ہے اور دین کا مقصد یہی ہے کہ ان سفات خدا کو اپنے اندر پیدا کیا جائے یہی سے بہت اب ہے جسے خدا کا رنگ کہا گیا ہے جیسا میں نے यह کیا ہے کہ یہ की بھی انسانیت کی حد کے اندر یہ کی جائے گی خدا کی کفات نام انتہا ہے وہ انفائنائٹ ہے انسان فائنائٹ ہے ہر چیز کے اندر اس لیے حد مشریت کے اندر انصفات کا انعقاص اپنی رات پہ کیا جائے گا کچھ صفات وہ ہیں جو صرف خدا کی ان میں شریک ہی نہیں ہوا جا سکتا قرآن نے جب کہا الاول ابل تو اس میں تو کوئی ہی نہیں ہو سکتا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں خدا کے نہیں ہیں نصن الحکملہ ابو نے کہا پھر خدا کو اس کے اختیار کی جا سکتی ہے آپ نے کسی کوٹ پہ حکومت دیا حکومت کے معنی سبرمی کی جسے کہتے اقتدار متعلق آخری صنعت آخری فیصلہ آخری اتارٹی خدا کی اتارٹی کو نافذ کرنے والے جو ہیں ان کو تو آپ عام اصطلاح میں حاکم یا حکومت کہہ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قرآن خدا نے اپنے آپ کو احکم الحاکمین کہا ہے صرف اسی اعتبار سے یہ حاقب ہو سکتے ہیں کہ یہ خدا کے فیصلوں کو نافذ کرنے والے ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہیں صاحب فیصلے کا حق آخری حجت آخری صنعت آخری اتارٹی کسی انسان کو حاصل ہے کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے اپنا قانون منوائے یہ صرف ہو جائے گا کہ خدا کی اس صفت میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا دین خدا کی طرف سے ملتا ہے رسول دین کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں دین بناتا نہیں ہے دین رسول کا بنایا ہوا نہیں ہوتا خدا کی طرف سے جو دین دیا جاتا ہے اسے وہ انسانوں تک پہنچاتے ہے قرآن بار بار رسول سے یہ کہتا ہے کہ تیرے دن میں تو بنا بند نہیں ہے پہنچانا ہے اس دین کا دین صرف خدا دیتا ہے کوئی دوسرا اس کے اندر شریک نہیں ہوتا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ में شریعت آسان شریعت خدا تک تو ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچتا آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی نہ کسی انسان تک جا کے بات رک جاتی ہے فکا کی بات ہوگی تو کسی نہ کسی فکا کے انعام تک فنائیں نام کا یہ فطبہ ہے فنائیں امام نے یہ حکم دیا ہے یہ ان کا فیصلہ ہے یہ ان کا مذہب ہے مذہب دو ہنیفا فکا ہم فی آپ دیکھیے ایک انسان تک جا کے رک گئی یہ لوگ اپنے آپ کو جو عزیز کا پیارا کہتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ روایت تک آئیں گے اور راضی کیا ہے کہ نام بخاری نے یہ کہا ہے مسلم نے یہ کہا ہے وہاں بھی یہ تصدیق ہو جائے گی خدا نے جو دین دیا ہے اس نے جو شریعت دی ہے وہ تو اس کی کتاب کی اندر ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے یہاں مروزہ شریعت ہے اس میں خدا کا نام نہیں آئے گا کسی نہ کسی انسان تک جا کے بات رک جائے گی اور اس بارے میں دیکھیے خدا کیا کہتا ہے فورٹی ٹو اوور ٹوینٹی ون بیالیس بٹا ککی دیکھیے کہ خدا انہیں کیا کیا ہے جن کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں اتنے فخر سے اپنی شریعت کی کیا انہوں نے شریک بنا رکھی خدا کے جو نے دین کی شریعت دیتے ہیں حالانکہ خدا نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا تھا کبھی اجازت نہیں دی تھی یادم نے خدا نے اس کی اجازت ہی نہیں دی کہ کوئی انسان دوسرے کے لیے دین کا راستہ تجویز کرے آج دین پھر خدا کی طرف سے ملتا ہے تو حسن ضرورت کے بعد پر آنے کریم کے اندر ہے یہی خدا کا دیا ہوا دین ہے قرآن شرا کہاں کہتا ہے انہوں نے خدا کے شریک بنا رکھے ہیں یعنی وہ لوگ جو دین میں راستہ بتاتے ہیں شریعت تجویز کرتے ہیں ان کے لیے حالانکہ خدا نے اس کی قسم اجازت نہیں دی تھی خدا نے رسول کے مطلب جیسا میں نے ابھی عرصہ کیا ہے وہ رسول کے متعلق میں راگر ہوں دین کے بھی ان سا ہر تک بنا پہنچاتا ہے دین کو اس کے بعد جو آپ کے نظام قائم ہوتا ہے وہ خدا کے دیے ہوئے دین کو نافذ کرتا ہے دین بنانے کی اجازت کسی کو نہیں یہ شرک کسی انسان کو بھی یہ مقام دے دیا جائے قرآن کی روح سے یہ شرک ہو جاتا ہے یہاں تو یہ کہا شروع ہوں میں دین دوسرے مقام پہ اس کی اور وضاحت کرٹی اوور ٹویلو چالیس بٹا بارہ زال تم بے ان ہوں اضا دو بہد ہوں یہ اس لیے کہ جب انہیں خدا واحد کی طرف دعوت دی جاتی ہے بلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دین جو خدا نے دیا ہے اس کی طرف آؤ تو یہ اس سے کفر کرتے ہیں اس سے انکار کرتے ہیں وہیں یشرت میں ہی تو اور اگر اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا جاتا ہے تو پھر ہی مان لاتے شروع صبح کا دین جس کی طرف دعوت دو تو نہیں آتے ساتھ اوروں کو شریک کرو تو آتے اب یہ دیکھیے کہ یہ شرک کیا ہے اگلے الفاظ دیکھیے اس میں کیا کہا جو میں نے ابھی ابھی ارد کیا تھا حکومت جسے کہتے ہیں آخری فیصلہ دینا جسے کہتے ہیں سابی جسے کہتے ہیں کسی مملک میں اقتدار آلہ جسے کہتے ہیں تو صحیح حکم کہا گیا قرآن میں اس میں کسی کو شریک کرنا قرآن نے اسے شیخ قرار دیا ہے میں نے کہا کہ دیکھیے یہاں جو شرک کہا ہے وہی رکھ میں ہی تو میں ہوں آ گیا پھل حکم ول اڑی ہل کبی حکم تو سر ہم ہے وہ صاحب ایک قدار ہے الم کبھی چاند جسے اقتدار آلہ کہتے ہیں وہ یہی علیم سے ہی ہے نا بلندی اور کیبریائی جسے حاصل ہے اقتدار آلہ جس کو حاصل ہے آخری اتھارٹی اور سند اور حجت جو ہو سکتا ہے آپ کے ہاں وہ صرف خدا کا حکم ہو سکتا ہے کسی اور کا حکم نہیں ہو سکتا جسے آپ اپنی صلاح میں حکومت کہتے ہیں وہ خدا کے حکم کو نافذ کرنے کی ذریعہ ہوتی ہے ایجنسی ہوتی ہے خود نہیں حکم کر سکتی یہ ہے دین جو خدا نے دیا ہے لیکن آج آپ یہ بات کر کہ دیکھیے کسی سے جب یہ کہا جائے کہ یہ فلاں امام کا فیصلہ ہے فلاں امام کا قول ہے فلاں کا فتویٰ ہے فلاں کی شریعت ہے فلاں کا مذہب ہے فلاں کی فکر ہے اور ان سے چاہیے کہ صاحب یہ تو صرف ہے فیصلہ تو صرف خدا کا ہوگا کیونکہ اس کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے جو ان کی کیفیت ہوتی ہے وہ تو آپ سے آپ اس کا تو ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں تجربات نہ ہوا ہو تو کسی سے دیکھ لیجیے بن لینا ہاں پتا ڈاڈا کی ہوتا ہے ٹوپی بھی نہیں آگے ڈاڈے کا تو پتا ہونا چاہے گا جن میں مڑاسا بھی کہتے ہوں گے سارا ون بنا کے تو پھر کسی سے یہ بات کہنا دیکھیے قرآن کی عظیم انداز میں اس بات سے وہ کہتا ہے 39 اور اوور فورٹی ٹو فورٹی فائیو انتالیس بٹا پنتالیس واحد زبیر اللہ ہو واحدہ حسن اور نظین اللہ جو من جب ان لوگوں کے سامنے جو واقعی اخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ دیکھیے دلیل کیا ہے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے سامنے جب صرف اکیلے خدا کی بات کی جائے تو کیفیت یہ ہے کہ تلنا اٹھتے ہیں اس کا عالم ہوتا ہے گیپ کا عالم ہے سینہ بھیج جاتا ہے ماتھے پہ ٹی آ جاتی ہے منہ گسور لیتے ہیں بری حالت ان کی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کڑپتے ہیں ہیں گزورتے ہیں یہ سارے استاد آتے ہیں مانی آتے ہیں خوش معذمت کو لوگ عجیب لفظ ہے یہ غالب نے تلس میں پیچ اب کہا تھا ہے دلے پور حصر سے غالب تلس میں پیچ اب کیا بات رحم کر اپنی تمنا پر کے کس مشکل میں ہے وہ یہ مشکل جو ہوتی ہے قرآن کا یہ لفظ حفاظت خوب اللہ دینا عظیم اس طرح کے عالم میں ہے بیچا ہوا ڈھوکا ہوا کہ کیا کر رہا ہے جب صرف تنہا صبح واحد کی بات کی جاتی ہے تو کیفیتیں یہ ہو جاتی ہے ان کی وحسا ضرور اللہ جینا میں ہی ادا ہوں جب سب سے اور جب اس کے سوا باقیوں کا ذکر کیا جاتا ہے بات سے کھیل جاتی ہے تو وہاں اللہ سوئی نہ صاحب آپ نے ٹھیک ہے صاحب بڑے فخر پہ سے کہتے ہیں کہ صاحب بزرگوں کی بھائی عقیدت ہے اس کے ذکر اور جو پہلے والے اس کے خلاف یہ ہر باسن میں تان ہوگا کہ جی وہ خدا کے سوا مانتا ہے کسی کو نہیں بڑا شروع ہے صاحب یہ کیا یہ غلوم ہے اسے ان کی شان میں گستافی سمجھا جاتا یعنی مبالغے سے انہیں جس اونچے مقام پہ بٹھا دیا ہے آپ انہیں اگر نیچے اتار کے ان کے صحیح مقام پہ لاتے ہیں اسے گافی سمجھا جاتا ہے قرآن یہ کہتا تھا کہ انہیں ان کے مقام سے اونچے تم لے جاتی تھی انہیں اپنے مقام پہ رکھو پھر جو اس مقام سے نیچے بھی ان کو اتارے یہ ہے گستاخی جیتے اسے چاننے سے لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ یہ خدا کے ماننے والے کیا بات ہے ایک اور آج سامنے آئی بارہ بٹا ایک سو چھ ٹویلو اوور کہتا یہ خدا کے ماننے والے یہ تہذیب پرست یہ اس چیز کے مدعی کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ بماج یوں میں لو اکثر اہم دل لائے جن میں سے اقلیت کو تم دیکھو گے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ خدا پر کوئی ایمان رکھیں گے اس طرح اللہ وم مشرکون اس طرح کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے چلے جائیں گے یہاں خدا کو نہ ماننے والوں کی بات نہیں آ رہی یہاں ایسے کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں ذکر ہو رہا ہے ایمان کے مدعیوں کا اپنے آپ کو مومن کہنے والوں کا کہ خدا کو مانتے ہیں لیکن اس طرح سے مانتے ہیں کہ اس کے ساتھ شرک بیچ کیے چلے جا رہے ہیں اب مسلمان کی جی سے کہ وہ کہتا لا ولا والا تو شرف تو بوتوں کے سامنے سجدہ کرنے کو کہتے ہیں بس شرک کی ایک شکل انہوں نے اپنے سامنے رکھ لی بوتوں کو سجدہ نہیں کرتے اس لیے ہم تو عید ہی پرست ہیں اس سے پوچھو نہ کہ وہ توقب کی ڈیفینیشن کیا دیتا ہے تمہارے یہاں اس نے تو یہ کہا تھا کہ کسی کو بزرگ کو اپنے مقام سے اونچے ہو جانا غلوم کرنا اس کی شان میں یہ شرک ہے یہ کہنا کہ کوئی انسان دین کی شریعت میں دے سکتا ہے یہ شرک ہے <laughs> یہ کہنا کہ خدا کے سوا حکم کسی اور کا ہے یہ شرک ہے یہی جو بارہ بٹا ایک سو چھ میں میں نے سورہ یوسف میں یہ بات آپ کے سامنے کہی کسی کسی کسی صورت میں چاندی آیا پیچھے وہ بات ہے یوسفی قید کھانے کا باغ جو ہے بارہ بٹا چالیس ویری اوور فورٹی ماتا من نہیں اللہ اسلام سنمت میں تو موتوں کا آباد ہوں کیا بات ہے سر عجیب گاز ہے یہ کیب خانے کے اندر واز ہو رہا ہے کہ یہ جنہیں خدا کے خدا میں روپ بنایا جا رہا ہے جن کی معقومیت اختیار کی جا رہی ہے یاد رکھیے یہاں معقومیت جن کی اختیار کی جا رہی ہے ان کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم نے یا تمہارے آبا وجد نے کچھ نام ان کے رکھ لیے ہیں ان کی حیثیت اور کچھ نہیں تھوٹر کے ڈرامے میں جیسے آپ بادشاہ کہتے ہیں وہ بادشاہ ہوتا نہیں اس کا بادشاہ نام رکھ لیا ہوتا ہے صرف کہتے ہیں نام تم نے رکھ لیے جہاں کوئی جنگلات ہوتا ہے کوئی بادشاہ ہوتا ہے کوئی آپرو ہوتا ہے سب نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں جسے آپ جدھر بادشاہ کہتے ہیں پردے پیچھے پر جاؤ دنیا گیا نہیں ہوئی ان کی حقیقت کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم نے صرف ان کے یہ نام رکھ لیے ہیں ان نام رکھنے سے یہ یہ نہیں ہو سکتے ماں انض اللہ ہو بےحم ان سلطان خدا کی طرف سے تو کوئی سند اس کے لیے نہیں لا سکتی اتارٹی بلکہ ان کے پاس خدا کی طرف سے تو کوئی اتارٹی نہیں ہے اور آگے بتایا تو ہی کسے کہتے ہیں انل حکم اللہ بل ہک کے اٹون تو صرف خدا کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں باقیوں کے متعلق جو کچھ تم کہتے ہو صرف نام رکھ لیتے ہو تم ان کا ایسا کسی اور کو اس کا اختیار نہیں ہے انیل حکم و خدا کے سوال کسی کو یہ نہیں آتا اور آپ کو معلوم ہے کہ اب خدا پرستوں کی حالت کیا ہے سر بڑے دھڑے سے کہا جاتا ہے پسند کہ اقتدار اور طاقت کے حامل کوئی ڈکر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا اور ہو سکتا ہے ابا اقتدار کے مالک ہو سکتا ہے اللہ وقت یہاں تو ایک خدا کا جو ٹوٹر تھا یہاں بارہ کروڑ خدا بن گئے کوئی بھی سوچتا کوئی بھی پوچھتا کیا رہے اور اسی سانس میں یہ کہ اسلامی حکومت بھی ہوگی آئین ہمارا جو ہے وہ کتاب و سنت پہ بدنی ہوگا اس کے خلاف کوئی بات کوئی قانون نہیں بنے گا قانون تو کوئی نہیں بنے گا ہمیں اس کے لیے کھلی چھوٹی ہے کہ ہم بارہ کروڑ خدا یہاں بنا لیں قدار عوام کے حق میں آپ نے دیکھا ان الیکشنوں کے بعد یہ اس قدر گتھم ہو رہے ہیں بہت سے نکات آ رہے ہیں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں تشریحات ہو رہی ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں خدا کا نام کبھی آتا ہی نہیں کہیں اور الیکشن کے پہلے صاحب سوچتے جانتے اٹھتے بیٹھتے اسلام اسلام سدھا رسوخ قرآن نے کہا تھا نا کہ ان لوگوں نے خدا کو زہریہ بنا رکھا ہے آپ کو یاد رکھے تو میں نے سمجھایا تھا کہ یہ زہریہ کیا ہوتا ہے ارب جب سفر میں جاتے تھے تو جتنی اونٹوں کی ضرورت ہوتی تھی نا پھر واقعہ اس سے زائد ایک دو اونٹ اور رکھ لیتے تھے کہ راستے میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے اونٹ کوئی آج چل ہو جاتا ہے جب وہ اصلی نہ رہے تو اس کی جگہ جو سوٹ وہ لے آتے تھے اور اس کے کام لے لیتے تھے اسے زہریہ کہتے تھے کہ ایسے وقت میں کام آئے جب کوئی اور سورج باقی نہ رہے جسے آج کل آپ جو ایکسٹرا کہتے ہیں وہ کرکٹ کی ٹیم میں لے جاتے ہیں نا سر اور فلم ایکسٹرا کا تو آپ کو پتا ہی ہوگا یہ بہت پتہ بہت <laughs> اپنے آپ میں ہنانے کی گولی ہوتی ہے نا کسی کو وہ دہیا کہتے قرآن کہاں جاتا ہے کہ دکھ تھی لوگوں کو کہتا ہے انہوں نے اللہ میاں کو ایکسٹرا ایک رکھا ہوا ہوگا کسی تین کچھ ان کی کچھ اور ہے وہ جہاں الیکشن میں اور ساری چیزیں جو ہے بکار ہو جاتی ہیں وہاں اس لواتے ہیں سامنے اسلام کے نام پہ یہ ہو یعنی یہ کیفیت آپ کے یہاں کی ہو جاتی ہے کہ جب وہ یہ کا وقت ختم ہو گیا اور اپنی اصلیت پہ آئے الیکشن کے بعد اب اس ایکسٹرا کو پہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے وہ ایکسٹرا لائے اور ٹھیک ہے رکھے ویسے رکھے ہیں کام کیے انہوں نے کبرا ہیں لے نے چھوٹا پیسہ بھی کام آ جانا ہے پورٹیں پہلے جانبا. اب اقتدار والا جو ہے ڈکیٹر کا نہیں ہم نے سوچا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ شاید اس کے بعد یہ آ جائیں کہ خدا کا ہے کہاں ان کے مقدر میں اب دکھتا ہے کہ اقتدار والا جو ہے عوام کا حاصل ہے یہ عوام کا اقتدار کیا ہوتے شیرہ پارسی بات ہے بڑی مزید ہفا کے قدے آ یار دل نواز کو نام اس محبوب کے لمبے کاط کا ذکر بار بار میں کرتا ہوں بہانہ مگر عمر خود برآ کو اصل میں اس بہانے سے میں اپنی عمر بڑھاتا ہوں پہ عوام کا ایک دار آلہ منت کی نتیجہ جس کے پیچھے عوام کی زیادہ کثرت اقتدار والا اس کا یہ جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے تو وہ بارہ کروڑ سمٹ کے آ جاتی ہے اس میں کہیں ایک سو اسی میں کہیں دو سو میں کتنی بھی میجورٹی پارٹی اقتدار ان کا تھا ان کا اقتدار سمٹ کے پھر ان کے لیڈر میں آ جاتا ہے آخر چاہ کے پیڑ جو ہے دو ہے ان میں نے بھی سیور سن آخر میں یہی ہے نا سب کہا کہ روز رہ جائے وہ ڈکٹے میں جایا جا میں میرے ساتھ ڈگٹے نہیں آ کر آج ہی ہے آپ دیکھتے ہیں جنہوں میں من انسان کس کا جو میں ہے کیا کھیل کھیل رہا ہے آسمان سناتن ہوا صرف سرمینالجی کا فرق ہے اس طلاحات کا فرق ہے افمار کا فرق. کیا بات ہے فراہ صرف افمار کا فرق ہے نام دوتے رکھ لیتے ہو تم حقیقت وہی رہتی ہے بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں اگرچہ کے پیر ہے آدم جاں ہے ناتو مناس وہی ڈکٹیٹر شپ وہی جذبہ انسان کا دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا بے نقاب آ جائے تو ہلاکو اور چنگیز نقاب پوش آ جائے تو جمہوریت میں اکثری جذبہ انسان کا دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا بے نقاب آ جائے تو ہلاکو اور چنگیز نقاب کوش آ جائے کہ جمہوریت میں اکثریت کا لیڈر بات وہی انسان کا انسان کی اوپر حکومت کہتے ہیں کہ شیر انسان کو اس لیے پارتا ہے کہ اس کے خون میں نمکیلی ہوتی ہے لذت بڑی ہوتی ہے یہ تو پتہ نہیں کہ شور اس لیے اس کو بانٹتا ہے کہ اس کے خون میں لذت ہو انسان تو انسان کا خون اس لیے پیتا ہے کہ کسی اور شکار میں اسے اتنی اس لذت نہیں ہوتی اور ساری انسانیت کی تاریخ کسی خون اچھا نہیں اور درندگی کی تاریخ ان چند لمحات کے کہ جہاں پھر واقع خدا کے حکم ناصب کرنے والے اس دنیا میں آئے جس حکم ناصب کرنے والے نے یہ کہہ دیا کہ میں بھی ڈرتا ہوں کہ اگر خدا کے حکم کی نافذ کروں گا تو مجھ پہ بھی آغاز آ جائے گا قصور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بتا نے آدری اسمان کے جتنے جیتا ہے بدل دیجیے جیوان نام کے بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بدقسمت ملک کس مصیبت میں گرفتار ہے اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے آپ نے حق حکومت انسانوں کو دے رکھا ہے جس بنیاد کے اوپر آپ نے یہ مملکت حاصل کی تھی کہ حق کے حکومت صرف خدا کو حاصل ہوگا اس منت کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے قائد اعظم نے صدان کے دائرے کو دھایا یہ کس کا نام آیا اگر وہ آ گیا ہے پر اسلام کا تو اس کے ٹائٹل پہ آپ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک دو فکرے ہیں سارے عجیبان من دین کا نچوڑ آ گیا ہے اس کے اندر جو ان سے پوچھا گیا حیدرآباد قسم میں سن اکتالیس کی بات ہے یہ کہ جسے آپ اسلامی مملکت کہتے ہیں اسوی اور دوسری حکومتوں میں فرض کیا ہوگا دیکھیے وہاں جو چار لفظ انہوں نے کہہ دیے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلامی مملکت خدا کے آکان کے نافذ کرنے کی ہوتی ہے بس اس سے زیادہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ دین کی اتنی گہری لند اس کرنجی ماہ اوڈے ہوئے مستقر کے آ گئی شروع قرآن سے آئی تھی سبھی نے من باتیں میں کیا نہیں کرتا مجھے تعدت حاصل تھی سات برس تخص ان کی خدمت میں رہنے تھے ہر اس قرآن سے انہوں نے دین کو سمجھا تھا اور یہ وہی شخص کہہ سکتا تھا جس کے سامنے قرآن ہوتا کہ اسلامی مملکت کا انتیاز صرف یہ ہے کہ اس میں اس کی حیثیت خدا کے آکام کو نافذ کرنے کی ہوتی ہے جو قرآن میں آ چکے ہیں یہ بھی ساتھ انہوں نے کہہ دی جو ایپسٹرکٹ کافی کیا کرتا تھا وہ شخص تو آپ پریکٹیکل اسے پتا تھا کہ حکومت خداوندی دی تک پھر وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ ہوگی جو تھیوکریسی کی شان میں منائی جائے گی اس نے کہا کہ تھیوکریسی ہمارے ہاں نہیں ہوگی اسلام میں نظری پیش کا کوئی دخل نہیں ہے حکومت ہوگی جی اور حکومت صرف خدا کے حکام کو ناخل کرنے کا ذریعہ ہوگی اللہ حکم اللہ, اللہ یہ, یہ ہے یہ عزیزہ نے من ہماری نگاہیں مذہب کے دائرے تاکہ محدود رہی جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ساتھ اپنے مکان سے آگے نہ بڑھنے دو کسی <coughs> نے کہا کہ اپنے فتح کو نہ بڑھنے دو رواج کو نہ بڑھنے دو یہ بھی کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بھی مطالبہ نہ کرو کسی نے بزرگوں کے مطابق کہا کہ یہ نہ کرو ٹھیک ہے وہ سب ٹھیک ہے لیکن یہ ہے وہ مقام جہاں قرآن کہتا ہے کہ تمہاری نگاہ نہیں جائے گی صحت حق کے حکومت میں بھی انسان کو اس کے حکام سے آگے نہ بڑھنے تو کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے اب کسی رنگ میں بھی انسان کو تم آگے لے جاؤ گے شریعت کے احکام میں ہوگا تو خواہ وہ کہا ہوں گے یا رواق ہوں گے طریقت میں دائرے میں ہوگا تو خواہ آپ کے اولیاء اللہ ہوں گے یا مرشدان کامل ہوں گے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہاں تک تو تواہیں تمہاری جائیں گی یہ چیز کہ حکومت میں کسی انسان یا انسانوں کی جماعت کو خاص پارلیمنٹ کہ اسے جمہوریت کہیں خواب اسے اکثریت کی پارٹی کہے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منائے امیلی حکم وی یہ ہے جس چیز کو کہا زیادہ کا دین یہ ہے میرما سر اللہ سے لا یا مصیبت یہی ہے اکثریت لوگوں کی اس بات کو نہیں سمجھ قرآن نے کہا تھا لا مان تی دین میں مبال کا مت کرو روز مت کرو حد اعتدال سے تجاوز مت کرو کسی کو اس کے مکان سے آگے نہ بڑھاؤ اور یہ تو کسی انسان کو اس مکان سے آگے بڑھانے والی بات ہے قرآن میں تو ذرا گہرائی سے سوچا جائے تو بات وہ اور بہت آگے لے جاتا ہے تو کہتا یہ ہے آئے تھام نے دیکھ لیجیے پہلے پھر بتاؤں گا کہ وہ کیسا کیا ہے سین نمبر ون ون ایک سات بتا ایک سو اسی ابھی میں نے دو سو جس سے پہلے میں نے ابھی آیا خداوندی پیش کی ان تک میں نگاہیں پہنچ سکتی ہیں عام طور پر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کہاں تک لے جاتا ہے یہ عیسائیت کی بنیادی غلطی کیا ہے گاڈ از مرسی ان کے ہاں رحم کا کتنا قرآن میں خدا رحیم کہا گیا ہے پھر ان کی اسی تردیب کیوں پڑتا ہے قرآن کیا جرم ہے اس میں گاڈ ایز مچ خدا کی یہی قدرت نہیں خدا عادل بھی ہے ابل کرتا ہے خدا رحیم بھی ہے جہاں تک پہنچا ہوں تو پھر ایک گھٹک پیدا ہو گئی کہ ابولہ رحم تو دو بظاہر مسجداتی میں ہیں یہ دونوں اکٹھی کیسے ہوں گی بڑا اہم سوال ہے اور یہ اس لیے دن میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے رحم یا رحمت کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا مفہوم قرآنی ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہمارے سامنے وہی عیسائیت والا مرسی ہوتا ہے اور ہم بھی جب یہاں کہتے ہیں کہ وہ جس سے پھانسی کی سزا مل جائے وہ رحم کی برخاست کرتا ہے پٹیشن فار مرسی اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ عدل کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس کو میں قتل کی سزا بہت ملے وہ عدل کے اس فیصلے کے خلاف پٹیشن نہیں ہوتی وہ تو ہوتی ہے کہ سیشن جج کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل یہ اضل کے مطلب ہوتا ہے کہ اس کورٹ نے عدل نہیں کیا میں اضل چاہتا ہوں تم سے یہاں تک عدل ہوتا ہے اس کے آخر میں جا کے جب عدل کی آخری حد ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پھر پٹیشن مرسی کی آتی ہے تو دیکھا آپ نے ہمارے ہاں بھی مرسی کا لفظ جو ہے یا تصویر جو ہے وہ عدل کے نتیج جاتا ہے کہ عدل کے خلاف ایک چیز ہوتی ہے تو اگر خدا و اپ وقت عادل بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے تو پھر یہ کیا بات ہو گئی یہاں رحم کا کی پاور جسے آپ کہیں گے سپریم کورٹ کو بھی نہیں دی گئی وہ صرف ادل تک ہے مرسی کی پاور پریزیڈنٹ کو دی جاتی ہے پریزیڈنٹ کو ادل کی پاور نہیں دی جاتی تو گویا جی الگ الگ پاول یہاں خدا ہی کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ رحیم بھی ہے اور عادد بھی ہے اس لیے کہ رحمت کا یا رحم کا تصور ہمارے ہاں قرآن ہی نہیں ہے رحم کا تصور ہی ہے قرآن نے یہ بتایا ہے آگ میں انگلی ڈالی ہے تو وہ جل جاتی ہے بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے اس یہ عدل ہے ایک قانون ہے قانون کی خلاف ورزی کی اس کی سزا یہ عدل ہے اس حد تک خدا عادل بھی ہے لیکن جس خدا نے آگ میں یہ تیز رکھی تھی کہ اس میں انگلی ڈالو تو وہ جلا دیتی ہے اور جلنے سے آپ کو سوزش سے ہوتی ہے اسی خدا نے اس قسم کی دوائیاں بھی ساتھ بنا کے بھیج دی تھی کہ جو جل جائے اگر وہ اس دوائی کا استعمال کر لے تو پھر جلن گھٹ جاتی ہے یہ جو ہے جو اپنی غلطی سے اپنا نقصان کر لے اس نقصان کی تلافی کے سامان اور ہدایات مہیا کرنا یہ رہنا خدا کا اس کو رحمت کہتے ہیں اس کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو عدل ہوگا اس کے بعد جو اس نے خود میں مہیا کر رکھی ہیں ان کی طرف آ جاؤ گے تو یہ رحم ہوگا اسے کودا کہتے ہیں ادارنے یہ رحمت کا لفظ وہاں استعمال کیا آپ دیکھیے گا کبھی آؤں گا اس بات کے اوپر تو کروں گا جسے کہتے ہیں تو میں رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے ساتھ مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کے معنی یہی ہیں ہمارے ہاں کہ وہ ٹھیک ہے جو جی میں گناہ کرتے جائیے جرم کرتے چلے جائیے اس کے بعد اب ربی کا پڑھ لیجئے اور اس کے بعد یہ کہ سب خدا کی رنگ سے مایوس نو بخش دیتا ہے یہ نہیں ہے بابا کے معنی یہ ہیں کہ کسی دوراہے کے اوپر اگر تمہارا قدم غلط راستے کی طرح اٹھ گیا ہے چلے گئے ہو وہاں تھوڑی دور جانے کے بعد محسوس ہوا دوست دوسرا غلط راستہ ہے ادھر نہیں بجے آنا چاہیے وہاں سے واپس لاتو پھر اسی دوڑاہے پہ پہنچو اسے کہتی ہیں تازہ پچھلے پاؤں نہیں آ جانا جہاں سے غلط سنگ کی طرف قدم اٹھ گیا تھا آگے اس کے ہے من تازہ راستہ ہے پھر اسی راستے کی طرف تو یہ جو غلط راستے پہ چلنے کی وجہ سے تمہیں نقصان ہونے والا تھا اس کی تلافی یوں ہو جائے گی اسے خدا نے اپنی رحمت کی ہی ہے باز آفرینی کی گنجائش رکھنا نقصان کی تلافی کا امکان ہونا اس کی گنجائش رکھنا یہودی شریعت میں یہ بات نہیں تھی وہاں پیدا نہیں تھا جو کسی سے نفز و شدید ہو گئی اس کی خدا مل کے رہے گی ہندو دھرم کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی اس نے کہا تھا کہ پچھلے جنم کے قرم سے جو حالت انسان کی اس جنم میں ہو گئی ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا اب جو اچھے کام کرو گے اگلے جنم میں جا کے اس کا بدلا ملے گا یہاں یہ سوت اس کے حامی قرآن نے آ کے یہ کہا کہ نہیں غلط قدم لٹتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے تو اس کے بعد کلاسیک کا امکان ہم نے رکھ دیا ہے کلاسیک کا جو ہے اسے رحمت ہے آپ نے دیکھا کہ اس سے عدل اور رحمت دونوں کا یا جگہ کیسے آپ یہ ادیب کے اندر عدل اور ہندو دھرم کے اندر بھی صرف عدل وہ بھی ایک طرف نکل گئے گنجائش ہی میں رہی انسان کے لیے لائن ڈالی آ گئی آپ دیکھیے کتنی مایوسی ہے انسان کے لیے ایک جرم ہو جائے اور اس کی تلاشی کے لیے امکان ہی نہ ہو یہ ہے مایوسی کی آئی وہ دوسری طرف نکل گئی تکلیف تھی اس نے کہا کہ خدا کے ہاں عدل نہیں صرف ہے صرف صرف مرسی انہیں یہ چمکانا پڑا اب تیتا پہلے یہ ودا کیا کہ ہر انسانی بچہ اپنے اغنی ماں باپ کے گنا کا ووج اپنی پیٹ پہ لادے دنیا میں آتا ہے وہ جو آدم اور حضران نے وہ کیا گنا کیا اور یہ گناہ کی علاش انسان اپنے عمال سے کسی طرح سے ڈھو ہی نہیں سکتا چل گئی جو گناہ ہے وہ اپنے کیے ہوا نہیں ہے وہ پیدائش میں ساتھ لاتا ہے دھوپتا نہیں اس کو ساری عمر بھی دھوتا رہے تو نہیں بھولتا جی. یہ یہ عقیدہ زیادہ کیا اور اس کے بعد بھگ جائے تجھے کیا ہوا تمہیں تو, تو سارے ذمہ دار ہو جائے پھر کیا ہوا پھر انہوں نے کہا کہ جب خدا نے یہ انسانوں کی حالت دیکھی یعنی خود ہی تو یہ عادت ان کی کی لیکن جب اس کو دیکھا تو پھر خدا کو اس پہ بڑا دس مسایا کہ یہ کیا ہوگی جنت تو خالی بھی خالی رہ جائے گی اور بڑے جی کن کرایہ دیا گا مران سوچ رہے بیٹھا سی معذر نام اتنے کفر کھر نہ بادشد تو پوجر نے پوچھا لگا جی گل کی ہے لگا بتا کی میرے آؤ بول کیا برابر تھا گروپر گو چوڑا جنت جس کی وسط اردو سماپت کرنی ہوئی ہے اور اس نے جانے کے لیے اب ایک معلوم نہیں رہتا کیا جا بیٹا تو بڑا کرنا پڑ رہا بعد بھی یہ حالت اس سے دیکھ ہی نہ گئی اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے اگر بہت, بہت بڑی ہے اس کو کسہارا بہت بڑا دینا پڑے گا میں جانتا ہوں کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے ایک بیٹے کو اس طرح سے کرنا بڑا دکھ ہوگا لیکن آپ کو کرنا پڑے گا غلطی بھی تو کچھ ہوتی نہیں کہنے لگا کیا کیا جائے کہنے لگے مجھے بھیج دیجیے دنیا میں میں صلیب پہ اپنی جان دے دوں گا میرا خون بہار جو ہے اس کے صدقے میں آپ انسانوں کو بھیج دیجیے خدا کو انسانوں کی حالت پہ رحم آیا یہ ہے انجیم کے لفظ اور اس نے اپنے اس بیٹے کو بھیجا کہ وہ اپنا خون دے اور اس خون بہار میں وہ انسانوں کو اس طرح سے بخشے گاڈ از مرسی یہاں عدل نہیں ہے یہاں صرف لرکی ہے اور سمجھایا آپ نے کہ یہ کیا ہوا خدا کی قسمت عدل کی کچھ اس طرف نکل گئے افراد میں دوسروں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو غلط روش ہے دوسرے آئے تو وہ جو اس کے دوسری طرف رہن کی اس کی صفت تھی وہ اس طرف نکل گیا چاہیے اب اس کا سنجر میں ایک ایپ کو دیجیے ازیوان سیون اوور ون ایٹی کیا بات ہے اس کی کیا کو خدا کی سفارت خدا بندی جو ہے اس کی جو صفات ہے خدا کی یاد رکھیے ان خوسنا حسن کہتے ہیں جس میں پورا پورا تنازع ہو اس میں پورے پورا توازن رکھو اس کی صفات کے اندر کوئی بھی صفت اپنے مقام سے گھٹ گئی یا ذرا بڑھ گئی حسن باقی نہیں رہے گا کسی رسیم پریس چہرے میں بھی اس کی کسی ایک چیز کو ذرا سے بڑھا دیجئے کسی تصویر میں اور ہوسنا نہیں رہ سکتے ولیما سو یہ ہے اسما ہے اور ان کے اندر ٹھیک ٹھیک توازن ہے فب دیہ اس طرح سے اس کو پکارو کفات میں ٹھیک توازن رکھتے ہوئے عدل اپنے مقام پہ رہن اپنے مقام پر اور سنو ودن نگینا ان لوگوں سے قطر تعلق کر دو چھوڑ دو ان کو کون لوگ لونا بھی اسمائی جو اس کی صفات میں سے کسی ایک سفت کو لے کے ایک طرف سے نکل جاتے ہیں یہ یوں کا لفظ ہمارے یہاں یہ لاد کا لفظ بنا لیا نا لاد پہ بھی نہیں یہ قبر میں پہلے لاہک بنائی جاتی تھی ایک طرف کو اب تو سیدھائی گھڑک دیتے ہیں نا یہ پہلے قبریں بنائی جاتی تھی یوں گڑک ہوتے تھے اور اس کے ایک طرف وطن میں پیٹ میں ایک جانب کو ایک اور گڑھ خود تھے اسے لحد کہتے تھے اس لیے کہ وہ ایک طرف سے نکلا ہوا ہوتا تھا عربی زبان میں لہد اج یا الاحاد کہتے ہیں کسی شہر میں سے ایک طرف کو نکل جانا کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہی یہ نہیں کہ تم یہ نہ کرو بلکہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو جو خدا کی اسما میں سے اس کی صفحات میں سے کوئی ایک صفت لے کے اس میں افراد بدل دیتے ہیں تفریح میں چلے جاتے ہیں ہمیں تو کہتے ہیں اسی ایک کی طرف چھوڑ دے ان لوگوں کو آپ نے کیا کیا خدا کے متعلق جس سے سننے وہ یہ تھا بڑا لکشن ہار ہے سا بڑا ضور نہیں وہ اتنی قیمتوں ہمیں خدا کی معلوم ہے اس کا قانون اس کا آدمی اسی کے ساتھ کہ بچہ ربے کا نہ شدید خدا کی گرس بڑی سخت ہوتی ہے تو سری اور ہے کسی کے نام رخ خدا دیجیے تو رفت نہیں ہوتی تو میرا رہور رحیم ایسا صاحب دکن ہار ہے صاحب آپ نے دیکھا کہ وہی ٹک جو عیسائیوں کے ہاں تھی وہی سفر ہے جو خدا کی ہمارے ہاں گئی ہے اس نے یہاں کہا تھا سا نہ ماں کا نو یا نہ دون یاد رکھو یہ تصور نہ کیے بیٹھو جو کچھ کوئی کرے گا اس کا نتیجہ نہ پڑے گا میں کہہ یہ رہا تھا کہ سوران نے جو کہا ہے نہ تو گلو سی دین تم دین کے معاملے میں مبالغہ نہ کرو تو مطالبے میں یہی نہیں کہ ہم نے اس کے رسول کو رنا کو رہما کو بزرگوں کو حکام کو اپنے اپنے مقام پہ نہیں رہنے دیا انہیں ان کے مقام سے ہم آگے لے گئے یہی نہیں کیا بلکہ خود خدا کے مقدمت بھی ہم نے یہ کیا کہ اس کی کوئی ایک فیصد جو ہمیں سوٹ کر دی تھی اس نے موبائل کا ہم نے شروع کر دیا یہ بھی غلوم ہے اسے اس نے کی کہا ہے کیا بات ہے قرآن کی غلوم کی بات تو کیا نہیں سکتا تھا کہ وہ تو دائن کہاں ہے کیا بات ہے اس کے متعلق یہ کہنا کہ ہاتھی آگے بات چلے گی ہاں یہ نہیں کہا کہا کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اس سے دے کے بجائے سے کس طرح تک اس قیمت جاؤ سوچنا جاؤ اس طرح تم جانتے ہومائے خدا بندی میں انحاد نہ کرو تو جیسا میں نے عرض کیا ہے مصروم کے اعتبار سے یہ بھی وہ بنوں گا دین میں یہ نہ کرو سرکار کے خدا को کو بھی اپنے اپنے مقام پہ اس کپوشن کے ساتھ رکھو جہاں اس نے یہ چیز کہی ہے اس کے بعد جتنے اور انسان ہیں رسول سے لے کے نیچے تک ہر ایک کو اس کے اپنے اپنے مقام میں رکھو نیچے نہیں تم ان کو اتارو گے ہمیں پتا ہے یہ سورد بھی ہوتی ہے اس میں تو تم بھڑک اٹھو گے اگر کوئی بھی کرے گا یہ ہے کہ تم بڑھاؤ گے ان کو ان کے مقامات سے تو ہجور کرو گے اس نے یہ نہ کر بات تو ہی تھی اس نے کسانوں کو مقاصد کر دیم ہے ہمارے لیے ہم نے بھی تو کچھ کم نہیں کیا ہے اب آپ نے سوچا یہ جو ہماری تباہیاں آئی ہوئی ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے ان بزرگوں کو ان کے مقام سے نیچے گرا دیا ہے ہم نے انہیں ان کے مقام سے آگے بنا رکھا اور اسی سے قرآن نے کہا تھا کہ محتاط رہنا محترز رہنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے دین اپنے مقام پہ نہیں رہے گا میں بولوں دین دینک ملا کپور اجنیہ ہے امل حق خود کے مظالر کرتے ہوا کپڑوں ہے علمل حق ہاں ہاں ہاں خدا کے خلاف صرف حق جو ہے اللہ حق جو ہے صرف وہ کہو اس کے سوا کچھ نہ تم کہ اپنے مکان پہ رکھو یہ جی اعلی حق ہے اور انہیں پھر یہ کہا کہ تم کیا کرتے ہو اتنا مل مسیح ہو مریم رسول اللہ اور کرے مت ہوں اللہ مریم وروسلم ہو یاد رکھو اگر صحیح سارا اسلام جیسے تم نے خدا بنا دیا تسلیس کے اندر لائے تو وہ خدا بات دیتا روح القدس تین میں ایک ایک میں تین بہرحال مجھے ضرورت نہیں لکھی کو سلجھاؤں ان کے اپنے ہانی سلجھتی یہ نہ کہو الوہیت کا مقام نہ دو ابن اللہ ابنیت کا مقام نہ دو نہ خدا کے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے نہ اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے ایسا نہ کرو یہ خدا کے یہ غلوم ہے دین کے اندر مطالبہ ہے آگے بڑھانے والی بات ہے یہ جو الفاظ آئے حضرت مسٰ علیہ السلام کے متعلق یہاں کل مت ہو غرون ہو یہاں مجھے ان کی تشریح کی ضرورت نہیں سورہ عالیہ عمران میں پیدائش حضرت مسیع علیہ السلام کے متعلق میں تین چار درسوں میں تشریح کر چکا ہوا ہوں ہر مقام پہ اگر یہ میں شروع کروں گا معذور دوسرا پھر آ جائے گا اور اصل معذور ذہن سے اوجن ہو جائے گا اس لیے یہ تو وہاں آ چکا ہوا ہے تفصیل تشریح اور دیکھ لی ہو آپ مشہور قرآن میں دیکھیے یا میری کتاب شولہ مستور میں دیکھیے مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے کیونکہ یہ سب چیزیں آ چکی ہوئی ہیں پہلے ملا تول اس کلا تک کی بات نہ ایک میں تین تین میں ایک ان کا ہو خیر کیا بات اس سے بعض آج یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیا بات کہہ کیا کسی انسان کو اس کے اپنے مقام سے آگے بڑھانا اتنا ہی کون نیچے آ جاتے ہو مکان انسانیت سے انسانیت کا مقام متعین ہو تو اسے تو تم واپ سکتے ہو نا تو تم خود کہاں ہو اور اسے جو تم وہاں تک بیٹھا رو آگے لے جاؤ تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے جتنے حضرت صاحب ہیں ان کی درگاہوں میں جا کے آپ کام کے گر کیوں ہیں ان کی قبروں پہ جا جا کے آپ نرستے ہیں ڈرتے ہیں کیا ہوا انہیں ان کے مقام سے آگے لڑایا خود اپنے مقام سے نیچے گر گئے ان کا ہو خیر چھوڑ دو یہ بالبا تمہارے اپنے بہتر ہوگا ان کو بڑھانے سے تم نے اپنے ذہن اور عقیدے میں ان کو بڑھا دیا وہ ویسے خو... حقیقت تو بڑھ دیں گے وہ تو اپنے مکان پہ ہی رہے تم اپنے مکان سے نیچے یہ گئے اب انسان من میں کیا ارتھ کروں اس قرآن کے متعلق <سؤال> بہر اللہ <سؤال> تم نے کیا بات کہہ دیا یہاں دونوں چیزوں کی نفیقت ان ہوں واحد کالی چیز تو تفلیف کے خلاف یاد رکھو اراح ہے واحد صرف خدا ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا تفلیف غلط صبح خانہ ہوں این یقونہ نہ ہوں غلط ادنیت میں تم کہتی ہو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ اس سے بہت دور ہے خدا بہت بلند ہے اس کے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اثھا تیری ہوتا ہے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے اس سے تکلیف پہنچتی ہے انسان کو کہا رہا فماروا دے میں محافظ ارب سائنس کی بستیوں بلندیوں میں سب کچھ اس کا ہے اسے کیا ضرورت ہے اس قسم کے سہارے بھی ان رہے وہ بیٹا ہو یا وہ عیسائیوں کا پیتا کہ وہ جو کچھ خدا کر چکا تھا انسانوں کی تخلیق کے سلسلے میں کہ اب اس کی وجہ سے کوئی انسان جنت میں نہیں جانتا اس کے لیے ایک بیٹا اس کا جو تھا وہ سہارا بنا اس کا کہ نہیں میں آپ کی تقویت کا موجب بنتا ہوں میں جان دے دیتا ہوں آپ اس سے بچ جائیں گے کیا ہے قائد تم دیے بیٹھے بہو ماں کس کا ماوا سیوا ما فیم کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ دیا گہو اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ ہے اس کا مصنوع رہا تو اس کے پروگرام کی تکمیل تو یوں ہو رہی ہے اسے کیا ضرورت تھی کہ ایک بیٹا اپنے لیے پیدا کرتا تاکہ وہ اس کے کچھ رکے ہوئے کام سوار دے کسی لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے نا انسان کو کہ وہ پھر ان کے کام آتے ہیں جیسے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے یہی نہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اگلی اور چیز سے تو منسلک چیز تھی کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کفا باللہ وکیلا وہ ہر ایک کے لیے سہارا بنتا ہے اس کو کسی اور کے سہارے کی کیا ضرورت ہے ہر ایک کا سہارا وہ بنتا ہے لیکن یہاں ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ضرورت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ شاہ ابد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ پیر دستگیر کہتے ہیں یہ پیر دستگیر کیوں کہا جاتا ہوں اس کو یہ ہے کہ آپ احباب میرا خیال ہے ان دوسرے اجزام کی مافلوں میں نہیں جانتے یہ مارفت کی باتیں ہیں وہاں ہی پتا چلتی ہیں ان کے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالی اور عزت کی گیارہویں شریف والے کی دستگی عرص پہ ٹہل گئے تھے دونوں کہایا شروع ہو گیا آگے تو گال آؤں گے آگے ہماری بہن ابھی سے شروع کر دیا اس نے رہے تھے اللہ میاں اس جانب سے کنارے کی طرف آپ کی ضرورت تھے باتوں میں مصروف تھے جلد ہو گئے معاذ اللہ معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں نا ہم تو مندے بشر ہیں ہے گناگار کی تو زبان بھی ایسی ہوتی ہے میں کیوں ایسے نام معذ اللہ معاذ اللہ کہہ کے کہتا ہوں تو ٹہنتے رہ کسی بات میں وہ جلد سے اللہ میاں کا پہنچ پھنس بھر اور پھر وہ کنارے پہ وہ گرے تو اگر تیر دستگیر میں فوراً ان کا ہاتھ پتہ مل جائے اور اوپر اٹھا کے اندر گرایا اس لیے یہ کہا گیا اسے پتہ تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے یہاں اس نے یہ کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی سہارے کی کائنات کی تصویر اور بلندیوں میں ہر شے میرے پروگرام کی تفصیل کے لیے مصروف عمل ہے ساتھ ہی یہ کہہ دیا وہ کفا بندہ ہے وسیلا میں تو ہر بے سہارا کا سہارا میں ہوں مجھے سہارے کی کیا ضرورت ہے دستگیر وہ ذات ہے اس کی اس کا ہاتھ پتھر میں مانا لیکن جب ان کی ماسنوں میں یہ ذکر ہوتا ہے تو سبحان اللہ سے بلبلے سے گونج اٹھتی ہے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ تو دور ہے اس سے یہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں سبحان اللہ کے معنی کی ہیں کسی مراسی کو سن لیا تو کہیں جانے کہتے صبحند کا کہتے ہیں اس کے بعد سوچتی ہے کہ راج راجی میں کون کہاں بس رہی ہے کہتے ہیں کہ اللہ اس سے بہت دور ہے جو تم نے یہ بھگوا کی اور اس کو ساربل ڈھونڈتے وکیل نئی یم نئی یس تن سن مسیح دل لاہے بدل ملائے تم ان کو مسیح ہو یا ان کی ونیل کو یہ ان کے مقام اسی لیے دیتے ہو نا کہ اگر رتلسی سے کہہ دیا کہ وہ تو ایک بندہ سے خدا کے اور جبریل صرف پیغام لانے والے تو یہ تو بڑا کچھ گدیا سا مقام ہے تو انہیں تو اس سے شرم آئے گی یعنی ان کا اس مقام پہ تم اس لیے نہیں رکھتے تو تم سمجھتے ہو کہ اس سے تو کچھ ان کو ندامت محسوس ہوگی جی. کچھ ضرورتی آئے گی کچھ آڑ کی آئے گی تو بڑا گھٹیا سا مقام ہے کہا یاد رکھو تم اپنے ذہن میں جو جی نہیں آؤ نہ مفید کو اس آر آئے گی کہ میں خدا کا عرض کیوں ہوں نہ جبرین کو اس سے ندامت ہوگی جی کہ میں پیغام در کیا انہیں تو یہ نہیں ہوگا اور تم ہو کہ مدعی سست دبا چست تم کہتے ہو کہ انہیں اگر یہ مکان نہ لیا گیا تو بڑی اس سے آر محسوس ہوگی تو نہیں آر کی اس میں کوئی بات نہیں ہے اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے وہ میں یس تن قبادت ہی وہ یس تک دل شروع ہوں کہ رہے جو خدا کا عبد ہونا جو ہے اس سے آڑ کرتا ہے اسے اس کی ندامت ہو کی ہے کہ میں اس کا عبد کیوں بنوں وہ یا سک لیجیے کہ وہ اپنے مقام میں تکبر کرتا ہے عبد بننے میں جسے آڑ ہے اسے تکبر اپنے مقام سے اونچا ہونا چاہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے ان سب نے اکٹھے ہو کے ہماری طرف آنا ہے وہاں یہ دیکھ لیا جائے گا کہ کس کو خود تم نے اس کے مقام سے اونچا بنا دیا اور کون وہ تھا کہ جو اس سے وہ خود اس مقام سے اونچا چلا گیا اور وہ اس سے نیچا نہیں کرنا چاہیے یہ ابد ہونا جو ہے خدا کے نزدیک اتنا بلند مقام ہے کہ ہر نبی نے اور حضرت اصار اسلام کے مطالعت کو خاص طور پہ کہا کہ امی اب میں خدا کا اب خدا رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے مقام کی یہ کیفیت ہے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ کا ہے ان سے بلند مکان تصدر میں بھی نہیں لایا جا سکتا انہوں نے بھی فخر سے یہ کی قرآن نے یہ کہی کہ وہ ان تم تم تھی وہد نما نظر نہ اللہ ابد ہمارا عبد ہے جس کے اوپر ہم نے یہ کیا حضور کو بھی فخر سے یہ چیز کہی اور ہمیں تعلیم یہ دی غور فرمائیے کہ جو ہی ہم خدا کی الوہیت کا اس کے الہ ہونے کی شہادت دیں ان لا لا الا شریف اس شہادت کے ساتھ انسان مومن ہو سکتا خدا پر ایمان لاتا ہے لیکن اتنی شہادت کے بعد اس کا امکان رہ جاتا تھا کہ رسول کے متعلق ممکن ہے ان کے ذہن میں مقام کچھ اور آ جائے کہا کہ یہ شہادت تم نے دی اسی سانس میں یہ بھی شہادت دو کہ وہ اشد و ان محمد ان ابدو رسول یہ دو شہادتیں اکٹھی ہوں تو انسان مومن ہوتا ہے رسول کی صرف رسالت کی شہادت یہاں نہیں دلائی گئی اس کی ابدیوت کی شہادت بھی یہاں دلائی گئی ہے اشد و ان محمدن ابدو رسول یہ ہے وہ مقام جن کے لیے کہاسوال ویل فضل ولا نصیرہ یاد رکھو کہ جو آر کرے گا عبد ہونے میں تو وہ استقبار کرے گا اپنے مقام سے اونچا بننا چاہے گا اس کے لیے عذاب عدیم ہے تو خود یہ چاہے گا تم اگر بنا دو گے تو اس میں تو اس کا جرم کوئی نہیں ہے قرآن میں ہے کہ قیامت میں ہم مسیح سے پوچھیں گے صلی اللہ علیہ السلام کہ کیا تم نے یہ کہا تھا اپنے ان لوگوں سے کہ میری اور میری ماں کی پرستش کرنا اور وہ آپ کہیں گے کہ جاننا آپ کو تو معلوم ہے میں بھلا اس کی ضرورت کر سکتا تھا میں تو اب ہوں لہٰذا وہ اس میں بڑی ذمہ ہوں گے لیکن جو لوگ انہیں اس مقام پہ اٹھائیں گے ان کے لیے عذاب علیم ہے اور کہا کہ پھر خدا کے علاوہ کوئی وہ اپنا حامی اور ناصر نہیں بنائے انہیں جو اپنا حامی اور ناصر سمجھتے تھے کہ وہ ہر معاملے میں مدد کرنے والے دستر واقع ہوئے ہیں خدا کے علاوہ کوئی ان کا حامی اور ناصر نہیں ہوگا ابھی مانے بند اور اس کے بعد بتایا کہ خدا کی نصرت اور حمایت کس طرح سے آیا کرتی ہے ان صاحب نے مجھ سے یہ کہتا ہے کہا کہ یہ پیر در دستیر والے واقعہ کا جو میں نے کہا ہے اس کا, اس کا کوئی حوالہ دے دیجئے میں یہ سنوں کہ یہ صوفیاء کرام کی یا ان بزرگوں کی جو معافلے ہوتی ہیں نا اس میں یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو اس کے حوالے نہیں دیے جاتے حوالہ ان کا ہوتا ہے کہ ہم تو رات اللہ سے یہ سن کے دیکھ کے آئے ہیں حوالہ کیا آپ مانگے لوگ ان کے ہاں جو کچھ کہا جاتا ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہو ان کی معلوموں اور مدرسوں میں یہ واقع بیان جان ہو رہا ہو وہ اس کی سنت اور حوالہ نہیں دیتے وہ حوالہ کہتے ہیں یہ تو یہ ارباب شریف جو ہیں دنیا دار جو ہیں یہ ان کی باتیں ہیں ان کا علم جو ہوتا ہے علم لدمی ہوتا ہے تو ہو گل نو آ گئی لدمی براہ راست خدا سے علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے اب جو خدا براہ راست ان کو انہوں نے دے دے تو اس کا جو حوالہ حوالی نہیں ان کے لیے یہ تو ہماری قصر شان ہے ان سے حوالہ پوچھا جا رہا ہے اور پھر اس کی تصدیق اگر انہوں نے کرنی ہو تو وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہر رات وہاں ہوتے ہیں براہ راست براہ راست ان سے یہ تصدیق کرایہ کیے جاتے ہیں اور جس ڈاکومنٹ پہ ضرورت ہوتی ہے کہ خدا آز اللہ مطر جائے اس کے بھی دستخط کرانے ہوتے ہیں تو اس کے دستخط کرا لیتے ہیں اور وہ روزہ لے کے جسے ہالڈر چھنک رہا ہے وہ چھٹے میری کمی کے پہلا اوپن کاٹیاں کرنی ہوئی تو عزیزہ نیم ان کی نافلوں میں ان کی کتابوں میں صوفیاں گرام کی حوالے نہیں دیے جاتے یہ علم بدمی ہوتا ہے اسی طرح سے ان کی ماسل ہمیں یہ ذکر ہوتا تھا اور میری چنتے یاد ہی وہاں گزری ہے اس لیے یہ چیز یاد ہے میں نے اس لیے معذ اللہ معذلہ بھی کہا تھا اس کے ساتھ حوالہ ہوتا تو پھر میں رض نہیں کرتا یہ حوالے نہیں دیا <سلام> <سلام> 175 سے آگے ہم لیں گے ربنا <سلام> تک